مسلا قبول قرآن فہمی دی پہلی گل تو یہ بھی جس ساتھی نے مسلہ قبول کیتا ہے اس کے کل دلائل ہونے چاہیے ہیں اگر وہ اس شاؤں طرفوں بات کرنی ہے تو پھر ادے مطلب دلائل دے وچ خالی نا پختہ کار ہے اونوں بصیرت نہیں میسر اور وہ او تواجد تے اعتماد کرے گا تو یہ کیونکہ بغیر سما بغیر دلائل دے علم دے دوجے دو تے اعتماد کرنا یہ تقلید ہے اسا امام بنی فاردی اللہ ہو نودے اعتماد کرنے تے تعتماد کیتی بیٹھا ہے اگر اب خود ان دلائل دیتے ہیں تمام مسائل دا دلائل کا دا خود مطالجہ کیا ہے بصیرت دے اس کو دلائل معلوم ہیں کہ اے مسئلہ باطل اے مسئلہ حق کے قرآن دی حدیث آیت یہ مفہوم اے ہے اے, اے مفہوم ہے اگر وہ تعتماد کر پھر بن جا اگر تکلید اگر تو بغیر آج خود ان بصیرت اطا کی ترفین تو یعنی مسلک اہل وال والجماعت اور مسلک اہل حدیث دلائل مسائل وہ سامنے آئے ہیں تو اب خود میرے گفتگو کرے پہلے اسولتے ہی دے بندے. اگر توڑے ہے، تو تعتماد کرنا تصای وکیل سفارش بنائے ہو کہ تو دلائل کا علم ہے ان مسائل دیتے ہیں تو پھر اعتماد ہے شخصی یہ پھر تقلید ہے گت بن جائے جائید بن سی خود جیسے موضوع نہیں سوال کہ جتنی سارے مسائل ہو سن پہلی گل جیڑا جسل دی تخصیص علم دی آیا علم بنیادی یا یا کوئی ایمان اپنی گل شروع کرو موزوق جماعت نزدیک اہل سنت وال جماعت والے مسرف کے بدتی ہیں ساڑے نزدیک تسا جو اہل حدیث بندیا کی تقسیر کریں ہیں گمراہ جو مرتب جے نہیں کریں گے اور گمراہ اے ساڈا مسئلہ ابتداد لگا نہ نہ مسائل دے گفتگو کریں نہ مائنڈ یہ مسائل پچھو لگے ہوں دے آج دے نہیں پھر جی تعین تقسیح کرنا علم غائب دی سوال یہ ہے کہ یہ تقسیح جی کرتے پہ موجب کیا ہے علت کی ہے اگر سارے مسائل ایک بندے ایمان دے حصے نے اگر ایک حصے بے چو صحیح ہو جاتا ہے نو حصے بے چو کافے پہنچا کیا وہ مومن ہو سکتا ہے اگر ایک بندے کا تسا علاج کرنا ہے تو اندر جتنی امراض ہیں نے وہ سب دا دیکھ کے علاج کرو گے نا ایک قدم بقدم قدم بقدم یہ نہیں بھی جیڑی مخصوص تفصیص کی ہو کہ میں بریلویاں نہ مناظرے والا بندہ تسا بریلوی سمجھ ہی کھڑی ہو کہ ہوئے لطیف جو بندی بریلوی جی میں تو نظام اپنا چلتا پہ ملک سکولیں ووٹیں ٹیویں کٹے ہو تو ادھر تسان کلے ہو جانے دفاع پاکستان کٹھے ہو آئن دستور ہے تس کٹھے ہو ادھر تسان بریلوی نکھرے ہو جانے بریلوی تعے کدی تہذیب مظاہر کے کٹھے ہو جائیں کدی اختلاف کر دیں کہ ادھروں مساجے کے امامات آرام ہے تو سکول درچ ماسٹر پروفیسر قانون تہذیب تعلیم تمدن معاشرت ساری جمہوریت ہے تسان شریق ایک دوسرے تسلیم بھی کرتے ہو یہ جڑے مسائل ہیں یہ سارے تیرے پاس آنگے ایک بندے کی اگر چوری ہو جاتی تو یہ مطلب نہیں ہوں ہوں نہیں مسائل سارے آؤ گے ہے جہ سب چاہتے چل سائی ہاں تقسید نہیں کرنی سو میری گل تعلق نہیں جتنے حصے پہلی گل دس یہ بندہ مسلا خاندان بنے تسا یہ علم غیب دا مسئلہ رکھا ہے یا پورا مسئلہ اہل حدیش رکھا ہے اگر یہ سامنے صرف مسئلہ علم غائب رکھا ہے کہ یہ وجہ تھی اے دے سننے دی ہے تو تو اگر دیتی دی دی جی جی جی بریلوی کوئی نہیں بریلوی نہیں <laughs> تو تو تو ایک ہے نے اسلامی ہے سنی مسائل دسا دلائل کا اعتماد ہے مائ, اعتماد نہیں کرنا دلائل مہیا کرنے نے اور جڑے دلائل مبادی ہیں جتوں دلائل کیتے او بھی متعلق کرنا مسائل موجود نہیں یہ بندہ جو ہے مسئلہ ہے اگر وہ سارا دین سڈیا رکھی بیٹھے تے جی بے شملہ تو تا ادھا سڈا رکھا تو پھر اندھی بیمان ہو او جی سارا تو علمی غائب کی کیا خاصوشت سارے دن چلا مسلک دسو یہ تو نہیں لگا کئی ان مسلک سارے کا دسنا ہے جب تو باہر سامنے صرف علمی غائب کے آخو بھائی وہ علمے غائب مسلک رکھتا ہے باقی مسا یہ سونی مسلک رکھتا ہے تے پھر تو مخلوط لطیف صاحب شادیہ بحث نہیں تھی جڑی بات بات نہیں میرا سوال ہے بھائی اے پاس کیڑی قران حدیث یہی مسلک دا تائین کرو اللہ نے فرمایا تین ایمان پورا رکھو جس دا مسلک پورا رکھ مسلک دے وچوں نو بو بیٹھے ہو حدیثاں دے نزدیک تین ایمان دا مسلک چھوڑا تھادی نزدیک چھوڑا تھادی سادی نہیں اچھا چلو علم میں کا جاؤ ٹھیک ہے سیدھے جاؤ علم میں کا مسلا کتابی وہ بیان کرو سا علم غائب کے متعلق کیا مسئلہ جی تعوی اترا دے تو شرکت کرتے چلو جی ہے معلوم نہیں اگر لگے کہ آدیس آلول حدیث اے فنی یا مسلک جناب اختلاحات نہیں یہ کتابیں کتنا چاہ لوال ہے غائب کا مسئلہ فوج پولیس سارا نظام بہت آ جائے آگے جی یہ کر علم میں غائب بھئی ساڈا مسئلہ میں سوال کرسلا تم مرا دے تماعت ہے فرقہ ہے مسلک اور تصول حدیث ਹੋਣ ਦੱਸ ਬਈ ਕੋਤੋ ਬੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇਸਤਿਲਾਹਾਤੀ ਕਿਤਬਾਂ ਹੁੰਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਮੁਹੱਦਥਸ਼ੀਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਲਮ ਫਨ ਹਦੀਸ ਦਾ ਖਲਮਾਲੇ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਹਾਲੀ ਹਦੀਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਕਹੇ ਹਦੀਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਹਬ ਅੱਛੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਸ ਇਹ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਿਆ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਵਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ نہیں مین ت نے وال چل ت گفتگو کراویں چھ دن لگ جا کیوں 6 دن لگ جا سارے مسائل سے گپتگو سی دس دن لگ جا میں اتنے بیٹھا تو ہی بہ جماعت کا اے پھر تو تنقید دے جائے پتہ ہے کہ دس تا کے میں تھا صاحب اے تیرا مطلب تو کیتھے غلطی کیتی سنو اپنا مسلک دساں گے کہ ان غیاب دے بارے چے سڈا مسلک اے الحمدللہ اہل نقیص دا سڈا الحمدللہ اے عقیدہ اے کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ والہ وسلم پوری دنیا دے اندر سوئے اللہ دے ذات کو کوئی غیاب دا علم نہیں جاندا غیاب دا علم تو مراد کوئی جڑا حواس خمسہ اس کو علاوہ کے معلوم ہو جائے اللہ غیر جاندہ اللہ دی ذات, ذات محدثین محدسی جتنے بھی لوگ نے دنیا کے آسمان خرشتے سارے گفگو کرے مجلس کل رکھ لو پرسوں رکھ لو ارب اجما لے کیوں سی ہوں ان ت مسئلہ کہ ہے کہ سب تو پہلے نو کہ علم غیب جڑا ادا بیٹھا ہے آخر جی تک انسان اپنے الفانی کا الف الفاظ تعبیر اور مانی اون کماک کو تعریف ہی نہیں آتی تو وہ تو جہالت ہے ہوں میں سوال کرنا کہ تعریف کی علم غائب وہ ہے جی سے خمشا نہ معلوم نہ ہوئے ہوں علم غائب علم غائب علم دی غائب والی اضافت علم جا کشمہ عل غائب جا کشمہ آ جا اتنا جا ہے غائب ہے علم مطلق ہے مقید ہے حصولی حضوری ہے غائب ہے حقیقی ہے اضافی ہے مطلق ہے مقید ہے ذاتی ہے یا عطائی ہے ایک اور اے علم ہے اے سورت حاصلہ اطلاق ہوتا پیا ہے یا جناب ان کے شاف تام کے علم دا اطلاق ہو رہا ہے ہوں مینو دسو تاکہ جی تعریف کی بھی حواش دی صرف ہواس کی تعریف نے کی کل کتب کھنگال کے مینو علم غیب دی تعریف اے حواش خمزہ تاور تعریف کرے میں تعریف کر ہن جناب ان تعریف کی بھائی حواش سے تو علاوہ جڑا معلوم او ہل گئے او میں نہ علم, علم غائب ہے؟, ہے یا نہیں یہ غائب دل کھڑا ہے یہ مان سان کرو قرآن دنال دنال. جی, کر دیا سب سے پہلے علم غائب دی تعریف کرو چھپی کہ اردو میں تو تاریخ اور رسم بڑی میں جامے مانے کوئی فرد خارج نہ کوئی فرد داخل نہ ہو ایسی تاری کی تاریخ مسلا خواص ہوں میں سوال کیا تاریف کی جو ہبا سے معلوم نہ ہو وہ ہے اس میں گائے جی میں پوچھنا بھی جہاں علم ہے نا یہ تعریف کرو سب پہلے تاکہ علم تے دوزاں میں جاننا غائب علمنا ترجم ہے جی علم کی ذاتیات موجود ہوا علم یہ متلق علم تاریف اور حد کیا ہے جی تک حد تعریف نہیں ہوگی میں کریں دون دسا ایک ہوں ترجمہ مسلم میں تم پوچھو گے اردو ترجمہ میں آپ غائب مانا چھپا ہوا مغیب دانے سے غائب مس ترغم مغیر دانے میں ہوں تشا میرے تو پوچھو گے مولانا صاحب غیب دی تعریف ہوں آپ آ بیٹھے بھی غیب مانا چھپی ہوئی پھر تعریف کرتا پیا کہ جو ہَا سے خمشا سے معلوم نہ ہو یہ مطلب ہے چھپانا غیب دا اردو ترجمہ ہے تو جو ہبا سے معلوم نہ ہو یہ تعریف ہے وہی ہوں تعریف اور, اور ترجمے فرق کر کے دس میم تو ہے جناب نہیں آتی، آتی، دی بھی تو اپنا موقع میں تنقید نہ کرا بے کی حالت بیاں کرک میں تو تنقید کر سکتا میرے کر چنگی گل ہے اپنا موقع منا چل مسئلہ کا اپنا بیان کر میں تنقید کرتا بیٹھا میں آتا بیٹھا تیٹا دس علم دی ہیں تعریف کیا ہے دی کتنی اقسام ہیں تعریف کیا غائب والی اتھا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ غائب کنوشیات مخلوقات یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے کتاب چھوڑی بیٹھاس والے بابا باقی کو پیش تجربہ کہ میں لوگ پکڑ کے نہماغی وی نہیں تھیان کر میں تین آل علم غیب میں نہیں تینجما کیا ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮਾਨੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮਾਨੀ بریلوی مشرق انہوں کے اقاد کتوبے لکھے پہ یہی قائدر اسے بریلوی نی بریلوی پاکستان اگلے دن نا دفاع پاکستان کانفرنس کا کی تھی دفاع پاکستان پاکستان کہڑی شاید کا نام ہے بینک سینما فوج پولیس جنگلے انگریز کا قانون انگریز دے قانون مزاران جہاں پاکستان د جملہ مزارات جہاں نے ٹھیک ہیں اور انہیں مزارات دا دفاع کرتا ہے پاکستان دی فوج پولیس اور دفاع پاکستان دا مطلب ہے کہ ایسا جی حفاظت پہ کرتے ہیں وہ مشرق مش نشرقے محافے نہیں سکول کالج یونیورسٹی سارے نے ہوں یہ کاب نظر آیا پورے پاکستان رسول ہے خدا دا اور مشق بتی نظر آئے قانون تہذیب تعلیم فوج پولیس ریڈیو ٹریبل تار انٹرنیٹ جمہوریت الیکشن وہ سارا نظام برا ہی صرف یہ نظر آئیے پیری اٹاؤن لگو جا کے بت دن کے حکومت دے، قانون بت پرستی بھی ہو رہی ہے پھر سعودی عرب میں کوئی پیسے دینا ایمانداری ساؤتھ پورے गुफ्तु करने में आलमाना कर सुन आवाम कर लगा हूँ मैं पहले आख्यागू मेरे محترم تھی مشرق میں تین محترم نہیں آتا بیٹھا نواز اخبار ہے کہ یہود نشارا ہنو مجوس سب کو اجلاس کر کے سب نتہاد کر لو یہ بڑے یہی اہل حدیش اتحاد بین المذاہب نواز شریف کے نام ہی نہیں نواز شریف کے نا لے جا غلط ہیں آخ مشرے جمہوریت جمہوریت پھر سعودی عرب باقی جڑے شہزادے نہیں ماند قانون اسلام دا فوج امریکہ کی حفاظت کر دی کے ساحل سمندر دارہ والے دس دستے ہیں کہ جنگیا عورتیں کچھ پا کے پھردی پہ ایویں نہ ساحل سمندر کے اتنے پھر انہاں جی داروں کے پورے شاہ فہد ہونے چھوٹے ہیں احادیث انہاں نے دس دے لو نہیں بئی مان لو اتنے حدیث آدیش سنا تو اتنے آدیش کیوں نہیں سنا ہوں مینی دسو بھی چی ندیش ہو تس قید آدم کو قید آزم آد امام بوانی فا کو آزم آ کے چیڑ پی جاتے تو ش قید آدم کو قید آدم کیوں آکستان دینا سور کو دی. تصا دا تسلیم کر دیر آج تو بعد تی مسئلہ لکھ دے کہ جتنی اس وقت مسئلہ قہل ادیس لشکر اے تائبان ساجد میر ظہیر احسان لائیے جتنی ہے ہوں امریکہ مردہ با پاکستان کا آئن دستور مشرقانہ ہے دے جہاد اور یا کھانے کشمیر دال فوج لنگا پی ہے جہاد تشمیر نہ آؤں گا پیا اتنے اسلام ہے تو ات ہندو لڑ دوں اےٹی سکول ہے نچ ٹپ کے ہندو نہ نچتی پی ہے وہ ترقی ہے سکول پڑھا پے جی ہندو کسی کا دٹا لا لے تو شور پی جا ہندو لوٹ ہے لوٹ رہے ہیں بھا کراؤ بھا کراؤ بچاؤ یہ منافقت نہیں ہے کر پورا رب پورا جم ساری لدیش آو ایک پھر فیصلہ مناظرہ ہوئے ہو سی پھر جیڑا اسی باطل وقت قتل جیڑا اسی صحیح اس حکومت دا تعلیم دا سارا کچھ حصہ دیا جا جمہوریت قانون تہذیب اقوام متحدہ دور حاضر دے سارے مساحل چنگی گل کو پورے پاکستانی چ کوفر جرم ظلم بدیاں برائیاں نظر نہیں آیا ایک مشرق بریلوی نظر ہے جی آئن کو یہ منتا ہے کہ زیادہ مند بریلوی مسلمان ہے تو وہ مزارات دی حفاظت فرض ہے کہ نہیں ہوں بچ فرض ہے دے دار نو کہے. کہ تو جا تھا دار کہے نام مرادہ توں مشرق ہی تزارات حفاظت پیا کرنا ہے. علمے گائے والے مشرقی حفاظت پیا کرنا ہے سارے کٹے واہ سکول آ کے کلاسن کو فر کے دربار کی حفاظت پیا کر مشرق کوئی نہیں ایمنا. یہ سارا فیصلہ تص پہلے سب تھی جی تکلیف آپ ہنیفا کی سیر کرے تکلیف کیوں کر رہے یہ تولے کیوں بن چیا بیٹھا اپنے دلائل کیوں میرے کو چاہتا نگا ہوتی سہول رہا صاحب میں باز کرنی میں کہ کر آدھا ٹھہرے میں اپنے آلم کو میں تعلق آلم نہیں بلاوے کہیں مطلب یہ تینوں دلائل کا پتا نہیں ہے تماعد ادوت پیا کرنا کہتے توں آ بھی نہیں روے گا اصل آپو ہنیفا دماعد کر کی خرید نے مجبتی بان کے تی کرے جی مسلا کے تیرا لکھا کھڑا ہے مسلا کے تیرا تقویت ایمان اسماعیل دلوی تا روحانی پیشوا ہے وہ آتا پیا کہ قرآن حدیث کسی بڑے علم کی ضرورت نہیں ہے کہ جدو نہیں ہے تو پھر تصا رہے اتنا آپ سمجھا لو آپ سمجھا لینا ہر کوئی آپ ہی سمجھے گا موکی یہ کتنے لگا کہ تسا تو سمجھاؤ گے وہ حق ہوگا جو یہ سمجھا وہ باطل ہوگا اے دے بزرگ پیشوا پھر یہی کتاب اے کھڑے سفید کہ اولی آس کسی نبی ولی کے لیے اللہ تعالیٰ کی عطائی قدرت ماننا بھی شرک ہے جو مانے کا وہ ابو جہال کے برابر مشرک ہے اور اس ایک دوسری اوسما دہلوی کی کتاب ہے یہ دے کیا لکھا کرے منصب امامت دیتے کہ اللہ تعالیٰ تقوینی فیض کا اولیاء اللہ کو واسطہ بناتا ہے اور انہیں کے صدقے بارش ہوتی ہے انہی کے صدقے کیا ہوتا ہے اے صف امامت کے خفیہ مانا اچھا جی یہ لوگ ہدایت کے لیے مبوس نہیں ہوتے پاس ضروری ہے کہ یہ ساتھاتے حضول پھیل تقوی کے لیے محقق ہوتی نہ کہ پھیلے تشریح کے لیے پاس حقیقت مطلب ان کو تصورات کونے میں واسطہ بناتا ہے مثلاً نظول بارش و پرورش افضار سر نباتات و انواع بقاحمانات و آبادی آباد کر احوال و ود و وطا فار یعنی جیرا سا سنئے داقیدہ اولیا ان کار شکدے نے اس کتاب میں لکھتا کہ یہ اللہ تعالیٰ ان کو واسطہ بناتا ہے یہ لکھتا پیا جائے اس واسطے میں بھی منگا ہو مشرق ہو گیا ہوں شرک دا فتوا اسے دے پیا لگتا ہے یہ ہی اصل مبدا پھر اس سے پوچھا گیا اسماعیل دل سے کہ یہ تو نے کیا کر دیا سکھوں سے جہاد فرض ہے انگریزوں سے حرام ہے سکھوں سے فرض اگریزوں سے حرام سعودی عرب ریاست ہی نے وہبیں کی پیشوائی مانتا یہ تو یہاں آ سارے گران وہ سعود عرب کے ریاست کی لکھتا پیا نوتے ہوئے سن برطانیہ کے دور اج بھی فوج امریکہ دی جی تک فوج نہ ہو حکومت دا نظام ہی نہیں وہ چل سکتا فوج نہ حکومت ہوں کیوں حکومت ہی تاط بل زبردان جی تک طاقت نہ ہوا نہیں کروا سکتا بندہ فوج امریکہ دی تھلے اسلام پھر پوچھ کہ اے ویزا تے شناختی کارڈ شرط تے حج بیت اللہ کیتے ہر جے بیت اللہ کیتے اللہ نے کہیں حدیث ہے لکھا کہ لوگ حج ویزا شرتے شناختی کارڈ شرتے میڈیکل کراؤ جی جرکان والا نہیں جاتا فلانا نہیں جا سکتا کہڑی حدیث ہے عبادت خدا و رسول جو فارض کو کیوں مقید کیتے ہوئے حدیث میں مینو دسو جنکت کیا ویزا اور شناختی کارڈ شرتے انگریز دور کے ویدے در شراختی طار بڑھنے ہوئے ہیں ایک کیلی حدیث ہے کہ تو سا ہی نو رکھ جاؤ ایک سا ہی نو رکھ جاؤ خوڑا علمی غیب دا سون میں سا ہی نو رکھ جاؤ تو تو تو میرا حقا لے کتا میں پتہ اللہ کیا پڑی علمی میں یہاں تھا خوڑا علمی غیب دا سون سا ہی پڑا سون علمی غیب دا علمی غیب دا ساڈا کیا کیا علمی غیب دا نہیں کر سکتے نہیں آئی نو ر ڑک دا پتا نہیں تین صاحب <سؤال> ہر مسلاک اپنا حتیش لان کر مسائل دنیاوی کنن یہ اپنا نام رکھ دینا دی جماعت دیسی جماعت جی یہاں دنیا دین تو باہر تو دنیا دین کو باہر ہوئے کافی روای جی یہاں کی دنیا دی دی میری گلو میری بیٹھی جی کو لباوات پر میری گل سنو اے ہدیش ہے ہدیش جی آیا ملادر کی دس منٹ مک منٹ بولو گے حدیث دے اندر اے دکھا کے توسی زیادہ بولو گے سانو کٹ بولن دیو گے اے حدیث توں ہی میں دلیل سننا تا نہیں توسی دکھاؤ نا توسی میں اے حدیث سونا مینوں تے تاد دیکھ میں اے حدیث ہوے اے ہی میں اے حدیث سننات وار جماں ساڈے پتے وقت دا حدیث دی ضرورت نہ ضروری نہیں جتن کرن کہ ایویں دے اپاں ای دکھیے پھر ہاں جی میرا گل ساری ہاتھی بات کے اندر ہے بات دے سنو پہلوں سوچھا کیا دو بھی فیس میری گال سنو سالس بندہ ہوندہ ہے تریزہ بندہ دوما میں فیس لگ کریں دہ آدھر صاحب ہمارے دے اپنے مسئل بھی کہیں رہنا ہے سیار جیرام بچ نہیں ہے دے اوہ سے بندے نے ہٹ رائے بھی جانا بات سیر اوہ دے میں آپ کو فیسل کرنے یہاں ہی اور لگ کرنے انہوں نے پیلای جاں اپنے گمراہی گمر ہونا یہ اپنے مسلوں سے قائم انہوں پیش کیا ساڑھا مسئلہ کہ سچا یہاں کا مسئلہ کہ جھوٹا آخر اس کے اندر کوئی ایسی کت ہے جن تمیز کر کے سو چڈ کے لگے ایویں نہ ہوں آیا اب خود انہیں دلائل نے کتوبی چیکیا دونوں طرف دلائل کتابیں ویکیا جی اِن توں سنیا جی انہیں کتاباں ویکیا ہے تو پھر دے کتاباں چڈ دے ان جی ان سنیا ہے تو یہ پکی گل ہے کہ یہ اپنے مسلک کے نا غائب کی تاریخ کر اس لو جی میرے گا میں سنتا نہیں پنج منٹ دا مسئلہ ہے تو انو کتنے دناں تک کوتے ہوئے کوو پنج منٹ چتا رہے او انو پنج منٹے کور کیتا ہوئے او سرے سرے چھ تین مہینے تہاڈا سن دا رہیا چھ مہینے سن دا رہیا تہاڈی گفتگو میں انو پنج منٹ چائل کراوے مرتم کسی طرح کوس میری بات سنو دیکھو جی مرنا صاحب اس بندے نو اچھا بھائی سن علم غیب آ گیا تو نزدیک علم غیب علم سن علم غیب آ گیا ہن مینوں دس دیا علم غیب دیا علم غیب دیا تیرے علم غیب دلالیس ہوئے دلالیش ہوا محرم کرے دیش ہوا ہے پھر میرے گفتگو کر کرنا چاہتے ہیں یہ سوال میں پوچھنا کہ یہ دلال سننا تھوڑی جماعت اختیار کی تکلیف دیکھی ہے تکلیف تکلیف دو منا سن لو موتم سن لو تو 16 جاں بات کرن جو من بات ختم کرن دو تو اپنا مسلک بیان کر تیرا مسئلہ کہ ہے اہل حدیث مایا اہل حدیث پہلے کلمہ جمعاتا جنہوں اہل حدیث تو اسا اہل کلمہ جمعاتا تو سارے مسلک کو مسلک اہل حدیث بولے ہالی تو تھا مسئلہ کیوں چنگی گلے مسئلہ پیچھو لگ گیا نا سادہ مسئلہ چھوڑا آیا سنا اونوں مسئلہ جو چھوڑیا پھر اندر کی قوت تعلیم علم فقر دی, دی کیتے اے دے نال اونے تمیز کیتی بھئی اے مسئلہ جھوٹ ہے تے اے سچا میں ایاناں بیٹھا نا اخر اونوں دے پتہ لگا کہ اوناں دے نال بیٹھا ہے تے سا کو او دے نزدیک اساں مش رکھ دے بناریاں اے میں نا ہن ہی تو پوچھ بھئی سوال دے ہے دے وچوں نا اس مسئلے دے وچ ایک گل دے بحث آ گئی علمے علم علم تے غیر اللہ محدود ابو دے دی بچے ہیں جان ختم کر دو مال مال قتل کر دو کتاب ہے روحانی باپ ہے لکھے کہ بو چل کے برابر نہیں ہے اگر انہوں نے کہ مشرق ہے لہذا اسماعیل دہل مشرک ہے کیوں نے مسلمان مشرق پھر کیا اسلامی تعلق کی میں شہید کیوں بنتا پیا ہے شہید کیوں ہے اگر ایسی بات کیتی ہے شہید کیوں ہے میری بات کتابوں سنت کے خلاف ہوں لوما ما شاء الله سدی صاحبے صاحبے اکل جی اگر شاہ اسماعیل شہید صاحب نے کوئی ایسی بات کیتی ہے میری کتابوں سنت کے خلاف ہے یا انہیں تکلیف ہوئی ہو ہتنگوں نال بات کریں نا اسیں تو غلط کہہ نہیں غلط غلط سن ہن غلط کتابوں سنت سن سن تو ماں سگلا تو غلط سوال ہے کہ غلطاں دا بیٹھا ہے غلطی کسی کی مشرک جان مال عزت غلطی ڈنڈا مارنا پھر میں تین گولی مارنا میں آیا یار میرے تو غلطی ہو گئی ہے چڈ دے تشرق تا دیکھا شہید وہ سان آشرق جہاں سال کا شہید ہے تین امام ہے جماعت تاریخ بھری پیے فتوی فتوا نہ ہوتی کی پورا کرو آخوے مشرق انہیں کتابہ نہیں کتابہ سنوڑا ہاں کتابہ یہی ہیں دیکھوئے نہیں کہ اچھوڑ قرآن و حدیث ہوتے قرآن و حدیث یہ میں نے دا سوڑا قرآن و حدیث یہی ہے ادھا ترجمہ تو کر گا کہ نہیں محترم تجھ کس کی سمجھے میں ترجمہ کر رہے گا دلو محجر کمار کرتا ہے یہاں سے قرآن و حدیث دلو محترم دلو اے قرآن وہ قرآن سے اعظام رہا تھا اتحان الویان اے قرآن ہے مخم سے ایمہ خدے مولا الی نے ہاں سادا کرو سادا اچھا میں نو دس بار صحیح اورا کے توری سادا کراں پے سادا القران سادا تو تو اپنے ذاتی ہو تساں دی موتن دے بعد ترے تینا گا ہاں اچھا تو پنجابی عربی پنجابی پڑھا یا نہیں مدر یا نہیں دے قولے قولے, دے قولے, بلے دے قولے, دے قرآن بھی <starter> <herkes> <ambiguity> کا جیسی <serving> <excitedEt Stop participating> جی قرآن مخروم ہے منازرا تے آب سے ملازرا آئے گا بچے پڑھ کے آو ہالی مساوات کا لفظ خریدی نہیں آتی اویلی فردنے دو کے دارناں دے پیچھے تے ریالاں دے پیچھے کیتا کہ ریال کھاؤ گے ہونا کوئی نہیں خدا نے پزلیین کرے پیسے لکھ تیار کر میرا دل نہیں تو کر میں میدان مارا اے ناں اے کرے سنوں دے اے تے مایا تا بیٹھا اپ یہ بندہ نہیں صحیح ہوتا ہدایت اللہ صلی اللہ علیہ ہے میرا باب وہ تو آپ کو پکا کروں میں تو اندازہ ہوں آپ ایسے ہوں اندازہ ہے اے فشمائیل دیل میں حط باتیتا ہے مشرق ہے ایمان دا یادرہ مصرمان وہ مشرق آنڈا پہتے کھول مشرق ہے مشرق امام شہید ہوں دا ہے اوہ نہیں شہید ہے اندازہ ہے تمامال کرتا ہے تو رکھ لیے دس دس گل کر لیے ملازرا نہیں کرنا یہ دین کا مسئلہ یہ بنیادی ہو سکی پورے آرم اجمی ہونے فیصلہ کرنا مداخ نہیں کرنی ہا کم چوجو ہوئے گا گل مکے گی بچوں کی کھیڈ نہیں دین کا مسئلہ ہے بیوی مال تمہارے لیے حلال قتل کر دو ارب وال جماعت شہید اگر اگر مطابق تو ہے کے میں دی لفا میں ہے تاریف جو ہب سے معلوم نہ ہو ہوتی تاریخ تاریف یہ ہے جو <سؤال> خمسہ سے سے کسی اور معلوم معلوم نہ ہو سی او تو بھی اللہ اللہ اللہ میں سوال ہے اللہ کو نے کہ نہیں ہوں میںتیش ہے مسلا لالیو مینو دسو اتنا تجا جہاد پہ کر دعود ارب جہاد کی آ یا تلاوت کرنا ممنوع ہے مارا چھ میم دس بزارات پر جانا شرک ہے شاہ سعود آ جاتا گاندھی گاندھی وڈیرے کی کبر کے فل سٹ گیا شاہ فیصل کرتا علمی گائے سوال ہے کہ ساڈا سارا مسلا کنو دسیا ع علم غیب دے بعد دا مسئلہ ہے اصل مسئلہ دے کا شرک علم غیب کیوں آدھا ہے علم غیب شرک دا مسئلہ ہے کیے؟ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ذات اور شفات شرک یہ ممنو ہے اندر جی غائب اللہ تعالیٰ عالم الغائب و شاہدت ہے لہذا ہوں اللہ اللہ تعالیٰ دی شفات وی ہے نبی جی تین منتا نہیں کیوں کہ الغائب یوں مینو نبائب اصل عل غائب کا مان لیا کہ نہیں ہے نا جی ہوں دسو علم آل عل غائب کا علم ہے کہ نہیں جی غائب علم نہیں کافر ہے. کہ آل غائب ایک غائب اللہ تعالیٰ خاص ایک غائب ہے نال خاص جہ اللہ خاص ہے مخلوق کی منیں سو کاخلوق خاص ہو اللہ تعالیٰ خدا تعالیٰ کی بھی کافر جاسے. قرآن, قرآن سارا آل غائبے اللہ تعالیٰ کی کلام نہیں اللہ تعالیٰ غائب ہے صفا تی غائب نہیں قرآن دے سارا لانتے دا خدا ہویا رسول خدا تو دا دا علم تاریف کا پتا میرے تاریخ کی قسم دس تی آخ میں گل ہی نہیں بننی پہلے تعریف کر بی بابا یہ تاریف ہے جدو تاریف مدعا تھکا ہو جا پھر اسے حکم لگے گا جد تعریف ہے جیتلاف حکم چلاس چور چی کرنے قرآن پاک جوریوں سے چک نہیں لے دس دس قرآن کی آگو گے من لوگ جی چور دیں منی یہ جو بندی کی دی, دی. بندی پہ شرکت کرا میرے کو جما دے, دی. دے کمال کیا کرنا تے وقف کا پوترا پھر گیا مسلک دا مطلب ہے کہ جیڑا مسلا بیان کیا دلیل دلائل تسا دیں آپ کتابیں دیں تو دلائل دیں بے بکوفا کر دیں فیصلہ سنے او منڈا سڈے دلائل سن کے لگے ہاں ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਕੋਨੇ ਸਾਡੇ ਤੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਬਝਾਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਲਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦੋ ਖੁਦ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਕਿਥੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਅਬੂ হানিਫ ਇਕਲੀ ਸ਼ਰਕੇ ਦੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰਦਾ ਪੈਦਾ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਉਹ ਜਾਲ ਸੀ ਉਹ ਲੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਸ ਕੇ ਕਿਹਦੇ ਮੋਟੇ ਦੱਸ ਹਾਲ ਤੇ ਕਸ ਕਰ ਲੈ ਹੋ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਮੀਆਂ ਖਤਮ ਤੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਇਹ ਜੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਬਿਲਾ ਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦਾ پاکستان کا دا آئن دستور دا دا نا اسلامی رکھیا ہو جائے کہ نہیں اتنے ہر اسلامی ہے کہ نہیں پھر آئین دستور مزارا جہیا نے انہوں کی حفاظت فرض ہے کہ نہیں کیوں اہل سنت وال جماعت کے مسلک مزارات ہیں ایویں نہ ہوں جد دفاع پاکستان کانفرنس کی بئی مانے تو یہ دا مطلب نکلا پاکستان کہڑی شاید نہیں حکومت دا نام تو ہے نہ بندیاں دا نا ہے رقبے کا نام ہے <تصال> دا نام پاکستان فوج، ہے پاکستان دا بینک پولیس اے دا اے پاکستان شرک دے جام والا لین مشرک اچھا ہو گیا مشرق ہو گیا شرک دے میں سپاہی جانے پاکستان حکومت بھیج دے کہ نہیں ایمانداری ہوگا مشرک ہو oh, oh, oh, oh, oh. اچھا پولیس اور حکومت دا مطلب نکل وی دفاع پاکستان کانفرنس کر کے مشرکوں کے محافظوں کے شرک ہے جی. کھڑے ہو گیا کافر ہو گیا پتا لگے نہ مرادہ مزدور تھا پہ لےڑے نو نہیں دے ہے تو پہلی اس ہو پاکستان ہندوستان پ اگر انہیں غلط کیتا ہے اگر کا کیا مطلب کتاب سامنے ہے انہیں دماغنے کو اپنے دلدہ انہوں نے امان رکھانے ہیں امان رکھانے ہیں انہوں نے غلط آنے دلہ ہوئے ہیں ہو جا رہے ہیں بات نام مرادہ مسائل ہیں غلط ہیں پھر وہ وہاں نہیں بڑھندا ستا جی آجے رہے ہیں کہ اپنے مسئلہ جی احمد کے جڑی ایک مہاں امان عطبت بہت اللہ جی انہوں بے عل با شریتف چیز کو اطاعت نہیں. ایک خدمت کے دی <سؤال> ماں باپ گریب پیسے پیو آخت کر جا کے دوجے کی کند ٹپ کے پیسے لایا آخو ماں باپ کی فرض سر گی حرام ہے خدمت ماں باپ جو مہورت ما دے پاکستان ما دے ملت بنی پی یہ کام پہ جنن والی دہاتما نہیں پاکستان ماں نہیں پہ یہ جنن والی جنن والی دیا کام ہو گئی وہاں بھی ہو پیٹے چو نگلیا شیعہ ہو دے جو بندی ہو دے بریلوی ہو دے چو کہ شارنی مشتر کا ماں ہے انہیں دیو ماں گینی میں جانی ہوں بس دے تلے بار بار نام نام دے تلے جو انجے ہو ایوان ردیتا ہے نیوان بار ہے جانو بار ناہر ہے سنت نہیں آلو مانت یار انہیں دے مرز جڑی والدہ والدہ ماں ہو رہے والدہ ہو رہے نانی ماں کہہ سو بڑھڑی ماں نا جدو تسا لکھو گے نہ والدہ جڑن لکھے نا بی ماواطن نے صاحبہ ہے ماوا ہے نے ماوا ایمان کا حصہ نے ماں منہ تر قدرتی ماں کا مطلب ہے کہ ਉਨਾ ਕੀ ਤੇ ਨਿਕਾਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਇੱਜ਼ਤ ਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਫਰਜ਼ ਪਰਦਾ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਜ਼ਵਾਜ ਉਤਾਰਾ ਤੇ ਲੇਕਰ ਫਾਤਮਾ ਜੀ ਨਾਤੂ ਹੈ ਅਬਾ پاک ਸਾਹਿਬਾ ਤੂੰ ਪਰਦਾ ਕਰ ਦਿਆਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਇਹ ਸਭ ਇਹ ਕਹਿ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਜਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਮ ਤੇ ਦੋ ਦਵਾਤ ਸੇ ਭਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ والد لکھا جن <خری> <sans> <cans> <sans> <sans> بے پردہ بھی یعنی کہ صحابیات بھی جبوتری جے بیٹھتی ہیں ہم نے یہاں تھا یعنی اسلام پردہ نادر اور <تبار> تو پہلے جو چھوٹا ہوں تھا یا پردہ نادر پردہ تو پہلے نہیں یہ یعنی کہ ایک ہے کہ بھی بیٹھت گیا تھا رضباجم طہرح صحابیات نبی پاتھ دو جبوتری جے جو صحابہ کرامی ہوں تھے تھا آہم یہاں تو پہلی گلے ہیں کی بندہ بیٹھے لیکن اللہ تعالیٰ نے حالات مطابق اجابہ تسا <تصالًا> میری <مطلق> گل سننا چلو تسا ان پڑھ ہو اے دین دار ہے ہن تو کہجے نامرادہ تو قانون حکومت سیاست ایت دی دین تو باہر جدو تیرے قانون حکومت دین تو باہر تو بے ایمان ہے حکومت ایسی شاہ معبود دین تو باہر ہوئے تے پھر دیر دین کیڑی شاہ نہ ہے پھر حکومت بغیر قانون دے نہیں قانون جو بنیا نے ہک خدا دا ایک بندے <بعض> نے خدا دا بنیا قانون شریعت دے بندے نے حکومت بغیر قانون تو نہیں بن سکتی ماں بوسا دے آئی ماں بوجی ذات دلائل ضرورت نہیں خبر دیسائل دماغ کرنے تکلیف یہ اہلی بتاتا ہوں ایماندہ دس